الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الظمين إن الله وملائكته يقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا قلوا عليه وسلموا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلكا وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله السلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلكا وأصحابك يا رحمة للعالمين ختم لمبیا تحیت و سنا توانا فریاد ہے خالق کائنات جلا علا دی بارگاہ بےکش در بندہ نہ دے دل دماغ زبان نگاہ نتح تو مافوز فرماوے اور نفس اور شیتان کے فتنیا تو دائمی پناہ عطا فرماوے گرامی کشت وار موزود ذکر سیدنا نام موسا اللہ علیہ السلام جناب کے سامنے غالبان نویں ہی کشت تج پیش کر لگا اللہ جلا شاہ سونے مہاروپ دس کا فکیر شڑے صدرتا فرماوے روزانہ دے خطابات اور دی وجہ طبیعت کافی متاثر کل بھی جلسہ ہے گجو متا سید امام علی شاخ برامت اللہ علیہ دور سے مبارک شاہ تو بعد اتنی بھی حاضری دینی دعا کرو اللہ رب العالمین اپنی روحانی طاقت فرماے جناب دے سامنے فرون دے غر دا واقعہ تکمیل نو پہنچا او دا دنیا دے اندر اپنا مقابل کو نہیں سی کا تھا اوثنو اوث دی فوجنو اوث وزیرا مشیرا سارے انو اللہ نے غرق فرما دیتا پچھے مصر ملک دے اندر غریب طبقہ جڑا فیرون دی قوم دا سی اللہ نے او چھاڑ دیتا یہ گل نقطے والی ہے جیڑی تبجو کرنی چاہیے کہ ہے وہ بھی کافری سن سراؤن کو خدا من بنیس رائل ادھر نکلا ہے اسے دریا لنگ ہے نا بنیس رائے سارے چھ لاکھ تعداد دسی گئی ہے مردہ مردہ بھی بیوی بچے بڑھیا وہ وکری بنی اسرائل د وہ اپنا دریا پار کر کے ٹر گئے پچھے مصر دے اندر کافر جہے سن وہ ماڑے غریب جڑے سن وہ جیڑیاں دے جن بڑیا دیاں تے فراؤن دے جناب جی وزیر تے فوجوں دیاں وہ بڑیاں بھی اتے رہ گئیاں فرون دی فوج تے سارا ٹبر ادھر گھر کو گیا پچھے جڑیاں بڑیا جہیا سن انہ کر لبان ہوں او وہی او کوٹیاں والیا بےلیاں دیا بڑیا قبضے آ گئی گریباں سے اس واسطے گریب پٹھنے تو ہے نئی گریبی بڑی پیری شا نو اس گل کا سور کوئی نہیں کہ اللہ جڑا رحم کر چڑھتا نہ بچا چڑھتا تو بچاؤ بھی ان گریبان سمجھا کرو اللہ حکمت راجا نا سمجھا کرو دنیا اللہ نو پسند کوئی نہیں اس واسطے دنیا نال لگا بندہ ان پسند نہیں آتا ہاں اورت او چاہتا ہے کہ دنیا آئے تے دین لگے پھر آندا چلو خیر تو ہوں بڑیا جن ان ماڑیا نے ویاہ کر لے کیونکہ بڑیاں سن میرا پیسے آیا ہے سن وہ میڈم وہ لگ اتنے بندے لگ ہے تھلے تریخان والیا ہے حالے تک مصر ملک دے اندر اوہی ریت پیڑی لگی آئی بڑھیا چدراڑیاں ہوتی ہیں تو بندے وہاں کے نوکر ہوتے ہیں مصر ملک کے اندر ہالے تک یہ ریت بھڑی اسی طرح آتی ہے پی کہ بڑھیا آ جما دیا بندیا کے بندے وہاں کے تھے لگے ہوں یہ ہوں پتا نہیں بھی ساڈے اندر جی مصر دی ہوا آ گئی ہے تے بےیں کسی آ گئی پر لڑائی بھی بھی کافی خرد. وہ جناب مصر ہے اس طرح ہوں اللہ لا شریک مولا نے اسی ملک مصر نو ند بنی اسرائیل کے قبضے کرا دیا وہی ملک مصر اللہ قرآن فرماؤں بارے جب اصا فراؤن غرق کیتا اللہ فرماؤں فن تمنا مینو ہوم فا گرکنا ہم فل ہوم کسبیا وکال اللہ فرماؤں سب فراؤنڈیاں تو بدلا لیا تو دریا چوپ ماریا ساڈیاں آیا تنہوں وہ چفلا سن سڈیا آتوں تو غاصل سن اس واسطے اصا انتا عورت نل کو القوم نوس کافو ن تے جنا نو کمزور سمجھا جا سی بنی اسرائیل کمزور سمجھا جاندہ سی نا دے کوڑ تے کوئی طاقت ہی نہیں سارے اگے تھلے لگے ہوئے ماڑے غریب نے دے اندر جناب اپنے اختیارات نافذ کر دے نیا اپنا حکم نافذ اسی کرنے اللہ فرما ہے اسا اپنی طاقت جدو و انہوں نو مشرق دے مغرب والے اس علاقے سارے دسان وارس بنا دتا اللہ دیا بندیا سل وارث مولا وہ جنو چاہد ہے وارس بنا چڑا ہے اک بادشاہ بدلے تو اصا سمجھنے بس ہوں ایسے نہیں اترنا یہ ہمیشہ طاقت بڑی ہے مگر سمجھ سر کوئی مان بھی اندر کوئی نہیں رہا اے پتا کوئی نہیں جڑا دین والا ہے جدو جائے تے دیر نہیں اللہ دیا بندیا قرآن فرما نہ دنیا خوشی کرو نہ دنیا غم کرو کیوں اس واسطے جڑا مولا دنیا کوئی دیر نہیں واپس دین لگیاں کوئی دیر نہیں لگ دی اس واسطے نہ مومن نہ دنیا تے اون دے خوشی کردائے نہ دنیا تے جان تے غم ہے ہاں جدو دین جاوے مسلمان دا اسلے انو بڑا دکھ لگدائے تے غم ہوندائے تے جدو دین آ جاوے مومن دے کول مومن نو ہمیشہ ان دی خوشی ان دیئے اللہ قرآن فرماؤں دا قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو وخیرم مما یجمعون اللہ فرماؤں دا اللہ تے فضل تے رحمت دوتے خوشی کرنی چاہی دیئے اللہ دا فضل کی اللہ دا فضل تفسیر میں چاہے اللہ دا فضل اسلام دینے تے اللہ دی رحمت مستفا کریم توجہ رکھنا پیا کرنا اللہ فرما وا اور جانا نو مالے سمجھا جاندا سی اصا دھرتی دا وارے انہوں نے ہی بنا چھیا وہ چلے اللہ بحد شریک مولا نے وہ گلا سڈے سامنے کر کے سام تسلی دے بھی طاقت والے پھنے خاں ویخو تو سانڈا جی اصا تارس بنا دیا گے سان چڈیا جے بار راج سارا اس گل چ پیا جو مرضی ہو جائے اللہ تلہ کے پاک نبی کا دمن چڈنا नहीं चाहे अल्लाह फुरमासा दे परत देने आ, आ जी कदो है जी कदों रात इको जैसी रहण देना मौला कदी सूरज भी चढ़ा लेंद तू तो हर शह में तब्दीली वेखेगा हर वक्त زمان بدل رہا ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہر چیز دے اندر تبدیلی آ رہی ہے فصل بن گئی تے کٹیچ جاتی ہو خدا دے بندیاں بند ایک منی نہیں وگتی ہوں, ہوں. جی کدی ندی ایس منے تے کدی ایس منے ہر چیز دے اندر تبدیلی ہے کدی ہے کدی جوان ہے کدی بچہ ہے کدی موت ہے کدی حیات ہے جی کدی اندھیرا ہے کدی ادا اجالا ہے کدی آندھی طوفان ہے کدی ہوا کوئی نہیں یہ سارا نظام چوبی گھنٹے بندے دستا پیا کہ مت, مت من رہی اس دنیا دنیا میں ہر وقت تبدیلی ہے لہذا کسی نے ویخو وہ ہاوا ہے سمجھ لو اللہ بہادر الاسری لتان کھچ لینا اس واسطے کبھی اس کو خوف زیادہ نہ ہوو ہمیشہ ڈر رکھو تے تو اسمولہ کا رکھو جی شاہی ہمیشہ رہنی ہے جن تبدیلی نہیں آنی حیدر ویخ اللہ فرما ہے وت مت کل مت ربل حسنالا بنی اسرائیل اچھے ساڈا سوڑا وادا بلی اسرائیل سچا ہو گیا اسا پورا کر وایا کیوں بیمار صبروں جنے سبر کیا پہوائے مگر اپنا دین نہ چڈیا گل سمجھناسلمان ہڈ حرام مسلم جڑے چپڑ چوٹے کھانوے اندروں نیری کھوٹے کیسے مسلمان ہے بنی اسرائیل نے پتر کوائے مگر دین اللہ نے فرمایا انہاں صبر کیتا اصا صبر چڈ کے نکلتے نے پیر اے نہ سمجھی بھائی وہ پیچھو فراؤ نپڑ گیا سی. کئی دن وہ چلتے رہے کئی دن چل دے رہے. اللہ سونے نے بدل پیج بدل دن چان ہی ہونا بدل بن جانا جی بتی آمک دتون تھم ہوں اگوں بجلی واگ چمک دیا جانا بلی اسرائیل نیا جانا ایلم خلا نشانیاں اللہ انہوں وکھاؤں رہا کہ تاکہ انہوں نے دل ہونا ڈولن سمجھ کہ اللہ سڈے ہر پاسے خیر ہی ہوتی جائے گی اللہ توجو رکھنا ہوں جدوں قومی بنی اسرائیل پار تر گئے بنی اسرائیل قوم چلدی چلدی ویخیا دریا پرلے پاسے ایک قوم بیٹھی ہے انہوں جناب وچا بنایا ہویا ہے بت وچے دا بت نے انہوں دے بتان دے اسے بہ کے کوئی عبادت کرنے بنی سرائیل جدو گزرے کئی بے وقوف سائنسدان آئے سن کہ لگے رب سے ہونا چاہیے ایویں دا دوسا ویخ جڑا سامنے پیا دسدا ہے آن مننا ہے لیکن گل بے وقوفا کی اکلوار ہاں کی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 جدو سارا نہ آخیا بے وقفا نے جدو آخیا یہ موسا سڈے لی بنا سا عبادت کری انہوں کی حضرت موسا علیہ سلام نے فرمایا اور تصیں لگ رہی قوم جہل جیسا ایڈے جہل بندے جی تنوں تمیز نہیں کہ خدا ہو سکدے نہیں خدا انجدا کتنے ہو سکتا عبادت دے لائے کے نہیں جے توجہ رکھنا اولائے اولا متبرا مفی وبا تل کالو یا ملو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کدھر ہلاکت سارا نہیں جڑی محفوظ آداب کٹا پڑے کہ اللہ تو سوا واسطے میں رب لب کے لے آوا کتوں لیاو اللہ تو سوا رب ہے کونی جے کبج رکھنا بنی اسرائیل دی قوم چو بے وقوف جڑے جی سن اس گل نہ ایا موسا ساڈے کوئی خدا بنا دے اللہ دیا بندے ماں چاہیے کہ بے وقوف ہمیشہ قوم کے اندر ہوں مگر سیا مگر نہیں لگنا چاہیے جن آمبر بندے بھی ہوں نے دو نمبر بھی اس قوم اسی طرح رہن گے میں گل کربی عالم اللہ تعالی وسلم سرکار جنگے وال جا رہے صحابہ کرام نال اگے ویخیا ایک بیری اس بےری کافر اپنا اصلا لٹکا کے نہاس بہن ہوں سن اللہ علیہ وسلم نال گزرے نا صحابہ کرام بھی صحابہ کرام چو مسلم سن نو مسلم وہ کہ لگے سرکار کوئی ساڈے بھی بنا دو اصل بھی اتکاف بیٹھے کریے ہزور نے فرمایا اور تسا نے میرے کو وہی سوال کیا جڑا موسا والے اسلام کی قوم نے انہوں لگے جے کیا کرنا تری کے چلن ڈ پے جی پھر یہ محمدی گلام سدکے دس سرکار نے جدو دس دے پھر ان کا سوال کدی نہیں ہاب ہے گرام کی بار سڑک شیتانی وس وسے آئی جاندے لیکن خوش نصیب بندہ ہوگے جڑا اس شیتانی سیات دا مقابلہ کرے اتبا نہ کرے اس شیتانی خیالات دا مقابلہ کرنا ہی اصل انسان دا دہ دے اے بڑے بڑے وسط اتنے شیتان کی طرف آئے اتنے فٹ کہو آؤز شاہ آئے گا شیطان لولی بج جی شیتانہ میرے جو رکھنا ذرا ہوں جدو قوم بنی اسرائیل نے سوال کیا جائے حضرت سڑنا سہر بیت المقدس جانا سر چھڈ کے بیت ال مقدس وے سن بی مقدس کافر متکبر سرکش قوم تگڑے اصلے والوں کے ٹھول سی اونٹ اونٹ جنہوں نے کد بڑے جابر قسم کے بندے بینت القدس جن شہر سنال آس پاس سارے کافر سن جد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی سلا تو تسلیم نے نو فرمایا شہر مقدسے آس پاس شہران جنا در جدو جنا جہاد کرنا پڑنا ہے تسان او باہر کڈو گے یہ متقبر شیاتی قبضہ کی کڑے نے اللہ دے پاک گھر کے اوپر قربان جاوا فرما بیت القدر جہاد کرنا لڑکے ان باہر ہے موسا کلی ملا توجہ رکھنا اللہ واہد شریف مولا قدم قدم امتحان اور سب وڈائی امتحان مولا مومنٹ جہاد والا ہوں جہاد والا امتحان جہاد کرایا جے انہیں جدو سنیا کہگڑے جان نے اِن اصل ہے بلی سر کہ موسال بلی سرائیل کہن لگے موسا تیرا رب جاؤ تھی لڑو بد وقت یہ پتا نہیں سیوکوف رب کے تو سانو علم آد ورنہ پیچھے ویٹھی آدھے جی دا گاٹا مروڑ جہاد تو بغیر اللہ جہاد تو آدے تو بغیر فراؤ جیسے تخت بادشاہ لٹ کے رکھ داٹا دا انہیں مروڑ لیا جبار جب اللہ وحد شریک مولا بندیاں بندہ امتحان لا انتحان لینا ہوں حضرت مورسا کلیم اللہ سلام نو میں بنی اسرائیل میں اے بڑی مناسبت جی گل تے اللہ اس, اس گل جڑی اور کر لگا نے بڑے استعمام اس بیان فرمایا توجہ رکھنا حضرت موسا والے اسلام تو تسلیم بنی اسرائیل اے موسا جاؤ تھی تو داراب جا کے لڑو دے اسان دے جے گے اسان جا۔ نہیں جانا मराऊे सब एक बनी इसराइल त अपने आपू मारियारा आहो वाक्य दोव दो पिछलिया ने सुन ला दूजिया के मैं तो नहीं पे लगता एक ब्यासी उसने सा <laughs> आवे कुरान की जाता علیہ علی السلام نے فرمایا قوم میری یاد کرو اللہ دیاں نعمتاں کہتے کرو رب دیا نعمت لفی کمبیا نے تو نبی بنا وجال تے کر بادشاہ بنایا اللہ نے وا تا کم آلم یوتے من العالمین جناب علیہ السلام نے فرمایا و یاد کرو دوانو بادشاہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام. جل سمجھنا. او سن بنے چیتے کنہوں کرا رہے ہیں جہے موسا علیہ السلام دے دور آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام باپ دے پڑتا پڑتادوں میں سن چار سو سال وقت گزریا پیا سو سال کا حضرت یوسف علیہ السلام سانج دستیاں بنی اسرائیل ان آزادی شاہی کی اگوں تے, تے شاہی خس گئی تضرت موسا تو فرمند اللہ دی نعمت یاد کرو اللہ تو بنایا دے تو بچو نبی بنا سوال اٹھنا ہے اسے جہے بادشاہی کر گئے کر گئے تو تھی انہوں چیتا کراؤ بہ گئے جواب ملتا ہے اے اپنے پیو دادیاں دے احسانات یاد اندر بھی کوئی جذبہ پیدا گا نا اسی واسطے فکیر پچھلے بزرگوں کی او جے بنی اسرائیل دی قوم گل سمجھنا یار وہ ساڈے باپ دے بھی اللہ نے ہزور دبا بنا سانو نہیں چیتا کرنا دا پشا نہیں کرنی مارنی چاہیے پی وسطرہ شجر سے سیومی بہار رکھ اپنے وڈیا نو یاد کردہ رہو جیڑا رنگ رب تے چڑھایا کدی تیرے تے بھی چڑھا اسے واسطے آ ظالم دنیا اج کتاباں تے دیا گلوں سے صحابہ سابا دیاں گلا نہیں پڑھا ما کے قوم انہ کے پیچھے تر پوے کامیاب ہو جائے یہ رکھو اپنے پیو دادیاں کے کول کے جی انہاں سکھ پڑھا بھی تے تو کہنا کنہ دیا گلا نے براہم ڈاکو یہ سڈے پیو ددے سر دلہ پٹی براہم ڈاکو دلہ بٹی قوم نے جب بہنا سڈے دٹی نے اینج کر دے وہ جڑا سندا نہ آتا ہے بڑا لچا سی سا بڑا بڑا وا سی چنگا ہوئے اساں بھی پھر پیو دے چلن لگے وہ نامرادہ تیری نظر دلے پٹی کے کھلو گئی ہے تیری نظر پیشہ نہیں گئی کہ حضرت پہ خاجہ اجمیری بھی تو پیچھے موجود نے اے نا مراد بدبخت قوم دا جدو بیڑا گڑک تے بدماش کمینیا نو تے اللہ پاک بندہ نو نہیں, کے نہیں. Yeah. اے ہی خاجاج میری سرکار نے نو لکھ نو کلما پڑھا چڈیا ہے قربان جا اللہ دیا بندے ادرت مورسا کلی اللہ ہے اسے واسطے فلما کا برہم ڈاک دلہ پٹی ارائی <laughs> میں سوچنا ہونا یہ فلموں والے کجرا نے سارا بیڑا گر کرم رنگ قوم قوم سی دین منسلک رنگ لڑائیاں نہیں سر کرتے ہوں مغل چل گئے ارائی کا خلاک کر دان پہ نچ کا خلاک ڈوگر دن گرد کا خلاق یہ سارا قوم نچ کا سہاگا پھیر کے ہوں آ بیٹھے نے ارائییاں سر وہ پتا نہیں اس قوم نا بڑا جا بھی بتا کے قدرے جا دیا لانتی بن کے جا آ یوسف کا بڑھے نویا اچھا خدا دی قسم کسے فلمی کنجر ویکو نا ہر ویل تمہیں اجن لگے گا جی میں شیطان ہی بڑا پھر گا سراپا شیطان شیطان دا کام تکبر کرنا میں انج کر دیاں گا کر دینا یہ لانتی ٹولہ خدا دی قسم کر گیا نہ کروڑا لانٹا اللہ راضی ہو ہوگی ایڈا لالتی ٹولا خدا دی مخلوق نو چوی گھنٹے لڑا اور تم اے کر او او اسے اے ساری دہڑی جناب ہوٹل والے لا کے تے چاہ پتی ویچن فٹ کے جا دی بغیر تیار کی چاہ پتی بغیر بےغیر تینے دی میں تو حیران ہو گیا اس قوم تو پوچھو تو پھر ہے کون جے حسینی میں اگلے دن گیا چھانگے مانگے تقریر سے اتنے ٹک کے ایک نارا مارے زندہ نہیں یزیدیت مردا باد میں نہیں بہ دنہ میں مرؤں میں زندہ استنداباد میں کیا جزید برا مرادہ میں یزید ایک رنڈی نچاوے تو یزید بن جائے وہ بھی دی نچاوے تو ساری دیہڑی رنڈی تو مر بھی حسین نہیں ہے کمالی شریعت دے پیو بھی کچھ ماری پھر جنو جدید بناؤ جنس نہیں بناؤ زمانے دے کنجرا دے کام کرو تھی اسی زمانے کی لٹ پاؤ تھی اسنی زمانے بادشی ظالم گلجے پڑو تھی حسینی تو پھر یزید کہو نے جی تسی حسینی دے میں مین قسم وحدہ واہ شریک دی اگر یہ قوم یزیدی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ادیب پیدا ہی نہیں ہوا چوبی گھنٹے ماں بھن نچا نچا کے پپی ویچنڈیا کی جی گاہک نہیں آدھے میں مان کہ تیرے باجی دے گاہک ہوئے تیرے تو نہ تیری باجی کے گاہک کٹے ہوسکو کھا لو چن قسم بہ د شریک دی اے رسک جدو تیرے اندروں نکل بڑا اور نکلنا بڑا دینا تینو حساب کوئی نہیں ترت کا لگا مر پیا کرنا قوم بنی اسرائیل نو جناب علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ بنی اسرائیل کی قوم لگے حضرت تے علیہ السلام یا قوم میں دکھو المقدس لاروں کا مقدس پاک دھرتی ہے تسا ملنا کتب اللہ اے لکھ دیتی اے ترتی تو جے گل سمجھے تھے گل کرن لگا بنی اسرائیل مخاطب ہو کے گل پیا کرنا وا جڑے جناب مدینہ مکا مدینا علاقہ پیو دا کے کا مارنا میں اردے مقدسا کا ذکر آیا قرآن دے اندر ابے کافر ریو دے سن تو پہ او کیوں جا کے کدے وہ دھرتی تھی بل گئی اتے پیچھے کنان کی قوم بستی سی کنان حضرت نور علیہ السلام دے پتر جناب جی اونا دے جناب اگلادا رہ او جناب اولادا ابھی وسدیاں دھرتی نیت بنا لیا جی تھو اللہ دے نبی حکم کیتا کہ یہ دھرتی تے کملی والے نو خدا نے حکم فرمایا ساری دھرتی کملی آیا تری نہیں پتا سڈ رب نے ہے اسے رب نے جی جناب کلیم نو فرمایا سی کہ درتی بڑی سرحیح لکھ دیتی انہیں جبداری نو کڈ کے انہوں کے بدماشا نو لچیا کافا نو کھڑ کے ابے جانے جی انہوں واسطے حکم ربی سی ادر بھی حکم ربی ہے لولا کلما خلق تلفلہ کبل اردی کملی آلیا جی تند ستیہ سمان بنا زمین بناؤں گا کل اندر ایک بال تاج فرمایا آلم الفقت موم جاب میرا آلم الفقت موم جاب لولاک جی تا ہوں بیبا یہ کہتے آیا کملی والے واسطے آیا ہزور امتی جیڑا ہے اقبال ہے وہ بھی لولاک کا وارس ہوں حضور کے براست دی وجہ رب حضور نو تو ن فرمایا تا کچھ نہ پیدا کردا اقبال فرما جا ہزور بھی یہ فکیر نہ میں بھی کچھ نہ بنا معلوم ہوا تے میرے حضور سرکار دی امت کے سدقے بے وسطی جنہ دی دنیا دشمن ہوئی کڑی کھے چمل دے تنج رکھنا جناب جتنا جہاں علیہ السلام نے فرمایا ودر ولا تر تدوالا ادبار گم وہ تو پھر نہ جایا جیم کلبو خان سری خسارہ کھاؤ گے میرا کاٹا پہ جائے گا معلوم ہوا کاٹا ہی اسی ویلے میں جسو دین تو دنیا ہٹ جاگ دین تو آج اج دے دے لانتی سمجھ دے نے دین, تو دین تے دینا خسارا ہے چھڑنا ترقی لکھ تے ہو جا پلیت دین دے دے. ایک لکھ چوی ہزار پیگمبر یہ سمجھان دے آئے نب نال ٹکر لائن والے نہ بنیا جے نہیں تے برباد ہو جاؤ اللہ <سؤال> دامن رحمت بچھا رکھنا کالو یا موسا ہوں بنی اسرائیل دی تباہی دے دن آ گئے ہائے ہای ہا کہ لگے موسا فی قوم جباری ताकत वाले बंदे ओदे उस मुल्क रल्क असर कितों जा सकने आ, कौन लड़ेगा उन्हों ना दे कोले ना डास्ला ताकत जोर पावर वाले ने ओदे सुपर पावर ने।, ने सुपर पावर सू लड़ाऊंगे साढ़े लड़ाऊ बनाऊंगे सालू میری تباہی کراؤ وَاِنَّا نہیں آئی جانا ہت آخروجو ناؤ جن چہرے نہیں نکل دے با اخروجو ناؤ نہ جی وہ نکل آئے پھر اچھی والے کتنے پروان بندے سر اے جو نکلا ہے نا تو پھر آسام و جانے بھائی بالکل بالکل کسی کو کچھ نہ کرے اے موسم کسی کو کچھ مت کہے ہم تو صرف تصبی پھیر سکتے ہیں ہاں یہ تصویر دیجیے بتائیے کیا کیا کرنا ہے تو یہ و... تو آخر یہ ہو کم نہیں کرنا چاہیے اتنا دن پتھر ہے اور کھائی معلوم یا یہ دس لاک سے استعمال بے لو سلجھا چکری گل نہیں سمجھی کالا بس کے جا رابع تیری توحید تو دو بندے بولے پوری قوم تک کن ہوئے بولے تو سی واہ دو سن شیر دس لاک کا انتما سی دا دو پتا لگا اللہ جمہوریت رگڑ کے رکھ دے میری گل نہیں ایمان بندہ جا کے بہتے آسا ایمان ہوا آخ حق والا ہوا بھی ہوئی لکھان تو وقت یہ تو پتہ نہیں کتوں لانتی سوچ اس قوم نے پڑتے ہیں بہتے बहुते वेखो जे बहुतों के चक्कर चाहिए दुनिया के काफरे बहुते ने मुसलमान तो, तो फिर तो असि गए सा छुट्टी अच्छा चलो येखो रब सचा सचे रब बहुते ने झूठे रब बहुते ने सचा रब कि बुत मूर्तियां तो फिर वोट नाले सा ही गया ربھی کوئی ہوبھی بہتے رب نو مننا پینا مننا پینا حق نیک کسرت نی ویکنا کنونا حق پاو ایک کملی کم والے ہوا تو اس سونے کی گل ہی کا منی جائے گی اکو سرکار ہوں دو مرد کہنے لگے ہی فرمایا اللہ خاف ڈر دے سن ہاں جان کوئی نہ نا. اے ٹولا کوئی نہیں سو جا جنتی بن کے آدھا ہمیشہ ڈر ہے جس جہنم دے ترا وے دینا تری مول نہ ڈر سو ایک نات میں بڑک ماری سن میں نال تیلی چٹ کے نہ تیلی تھوڑی جی تو چال مار کے جا پہ میں کیا جہنم تو نہیں ڈرن ڈایا تیلی تو خیر لمبن ڈایا پہ نے کی بڑی بئی ماں تیرا بوتھا جہنم تو خدا نام را دبا ڈردے گئے جہنم تو ولی اللہ کے ڈردے گئے اللہ دے نبی جہنم تو ڈراؤ گئے تو کون ت گیا مراد آپ بھی بئی مائنا میں ایمان خدا آدمی قسم چٹ کر دُتا ٹگیا کہنا تو بھی سننا نا کوئی سمجھایا جی خسنا لگا ہوا بھی نوٹ جے رنڈی تا بھی نوٹ جی نہ نوٹ جی مور بھی گمرہ کا کرتا نوٹ تو اے ایک گل نہ پتا اور شاید پتا ایکو نہیں بھی کرنا کی اور خدا دے بندے آنکھ کھول کے رکھ تو نہیں ہے اس جان چار شاید دو نمبر ایک نمبر موجود ہے. اپنی آنکھاں کھول کے رکھ اللہ کو سوال کریا کر یا کرا کریت کا ہی راہ تھا فرما جدو ہدایت دا سوال کرے گا مولا کہنا تین ہدایت دا راہ ہی تھا را فرما توجہ فرما جناب کہیں لگے دخل تموہ لے سا تصے غالب بڑا جا جانا ہے جی بھروسہ جی رکھنا جالو جا آل <سؤال> یا مجھ <موسا> لگے نہیں دو بندیاں دی نصیحت سننے تو بعد بھی بد بخت قوم جب دیں آخری ہے اکھیا موسا سا کدی نہیں بلنا سیدھی گل چیٹا جاب ہے آپ کوئی نہیں جان یہ ماگا می آ جنا چل ہب انتب رب کا فکا تو جا تیرا رب جا لڑو بیٹھے ہیں ہوں دیکھا جی یہ بہن والے اللہ کی کرے ہوئے ہوئے جہے آدھے سن تو اور نہیں مرناسا نے موت تو بچنا میں سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہوں سکون کی زندگی اللہ کے حکم دی خلاف ورزی کر کے چمڑ قوم سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتی دسو یہ کسی کتاب دنیا چ لکھا کہن لگے کال رب جناب مرسا کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں ہوں اپنی جان دا مالک تے اپنے پرا دا اساں دو ہی رہ گئے سان فرما مالا ایسا مر جانے واہ سد علیہ السلام رب ن سمجھ والے سن فف روک بئی نئی نلکو مل والے یا مولا ساڈے اس فاسق قوم میں چون جدائی ہی اللہ حکم نیا گوارا نہیں ہائے معلوم ہویا غیرت کا تقاضا یہ موسا علیہ اسلام نے کیتا ہے کہ جناب رل کے تے کھنڈ کھیر بن کے حکا پانی کٹا ہی چلتا رہے سارا نہ جڑی قوم اللہ دے حکم دی نافرمانی فرمانی کردیے حکا پانی آپ سمجھی بیٹھے ہو دا حکا تے دبا کے پی آ پر وکھرے ہو کے حکے پانی دا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی وکھ ہو جانا کی ہو جانا ہے بکھر ہو جانا فر رکھ بینا بئی نل کو مل اللہ کی سدا دے جدو اللہ دے حکم نا ٹالیا اللہ نے فرمایا تا وڑ جاؤ لڑکے باہر کڈ دو بغیر قوم سر لگے لگا نہیں جانا تو جا تیرا رب جا رب سونا انت پیا مسلط الْفَاسِقِينَ اللہ نے فرمایا ہے میرے منہ سب اصا ان سزا رکھ دیتی ہوں اور او پاک نا دہرام ہو گئی چالی سال بیت رہنا بہتر مقدس تک نہیں پہنچ سکے اس پاک دھرتی تک نہیں پہنچ سکنگے توجہ رکھنا اللہ باد شریف مولا نے ایسی دے مسلط کر دیتی کہ جناب چالی سال اس جنگل رہے سارا دن سفر کر دو رات سو سن جدو سورے اٹھنے جب چلے سن ہی کھلوتے آدھے سن سا چالی سال روتے رہ جنگل اے ضلت مسلت ہو گئی ایک حکم چڈ دیا اے کام کرو سار حکم رسول لگ چی بیٹھی فیر آدھے نے منزل مقصود تے اپنا گے نا سال مر جاؤ گے لیکن تئی سرا بننا نہیں لگ سکتا گا اس گا کہ پھر مستفا کریم کا دمن پتل دادی قسم کر کے نا جنو و چی کن ڈیا باکن ڈیا رال گیا مر گیا تھان گیا حال کھو حال کو نہیں ریا پتہ نہیں پیا کرنے کیوں نہیں ریا حالوں بے حال کیوں پہ آئے دنیا تے دولخ کیسے کیوں پہ سر اس واسطے پیار دہشت گردی ہو گئی پلان ہو گیا پلان ہو گیا کوئی دہشت گردی نہیں ہے کہہ رہے خدا کیا ہے آزاد ایک خدا بندی ہے مگر کمیگے لوگ خدا کی طرف جانے کی بجائے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 قومی بنی اسرائیل دے کے سارا دن ترن باہر نکل چلے رات نا سو اٹھے تو سفر ہی تین منزل تپ کی سفر طے ہوئے تو منزل تپ رول رول کے چالی سال اور اللہ نے فرمایا مورسا ان فاسٹا غم نہ کری دا دکھ نہ کھائیں معلوم ہوا اللہ سونے کا بندہ ظالم قوم نزاد ویخ کے کدی غم زدہ نہیں ہوں وہ خوش ہوں کہ انہوں نے نہیں نہ سمجھ آئی کہ نہیں شاید. اللہ دا بندہ خوش اے غم نہیں کرتا قرآن فرما حالانکہ نبی کنے رحیم ہوں اللہ سونا کنا رہمان رحمان ہے کہ نہیں رحمان پیا فرما اپنی گائت نا حکم نڈن والے نے پارشے آدھے اللہ کے حکم تو پار لالا یہ سڈے حکم نو چڈن والے نے کلیم اے تالا تاسا رم نکائی دے بارے ہم دردی دلچ پیدا نہ ہوئے دفے کرنے سزا لین دے 40 سال سزا پیتی ہوں چالی سال دے اس عرصے دے اندر بنی اسرائیل رہ جنگل کی کرتے رہتا سی پیمن کتوں آ کپڑے دے سان آخر جنگل اندر تے انتظام کوئی نہیں سن جنگل بیا تے کوئی پیڑیاں نہیں سن کوئی منجی نہیں سی گڈی جی کوئی ابھی فصلہ نہیں سر آدی کو فیکٹری نہیں سن کپڑے لاریو بنایا سزا تے پی گئی انہوں دے اوپر صرف اے کہ تصا اپنی اوبے بہت اس شہر نہیں جا سکنا جب سن رکھ لوگ واپس مگر وحدہ اللہ شریف نے ہوں اپنی قدرت وقائی بغیر کسی سبب تو وسیلے تو چالی سال معاش کے سارے انتظامات کر دیتے وہ انتظام کی کی رب نے کیتے چلو میں سنا دینا چاہے مل سنا دیا آ گل مل مزہ ٹوٹ جائے گا قربان جا توجہ فرماؤ ہوں جدو جنگل نے کاڑا پانی ہے پانی پیو نی لبتا زہر وغیرہ پانی جی پیتے نے اندر ندے آ گئے موسالی سلام دے کو آدمی کلیما ہت بنی کڑیا رب اگے فریا د سی مولا سن لو کوئی پانی سے کٹ دے وے بغیر پانی جینا محال ہو گیا لما جنگل ہے ساری دن دے دن را باہر نہیں نکل سد کلیم اللہ دی بار گاہ فریادہ کر قربان کے کلی وسیلہ پھر کلیم کا وسیلا فریا اللہ دی رحمت پھر جوش دے در آ گئی میرے پاگ دے بوئے تے آ کے خالی کیوں تو جاؤ چلو ایڑے نے پر آئے تے کھڑے رہے گا قربان جا توجہ وجہ اللہ سونے نے فرمایا اے کلی سامنے پتھر پہ سوٹا سوٹا مار وہی پیائی جراثا دتا سی حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر در سوٹا ماریا چاری چشمے بارہ چشمے جاری ہو گئے بارہ برادری سن بارہ ٹولے جماعت سن हर जमात फिरकेदारखरा वश्मा बना दता गल समझा मेरी तरह सदके जावा उस कौम तो जनी कट्ठे पानी भी नहीं पी सकती <laughs> मेरी गल समझ हैरान होना मैं गल पढ़ के हसता ही आंगर ना तो भी कट्ठे पानी पी लें पीने के नहीं भला دنگر بھی مجھا سنڈے کھوتے ایک تھان تو پانی پر قوم اسرائیل سرائے پیتا جیڑی قوم انہوں نے تابے دار ہوگی یہ کتوں پانی ایک جڑے انہوں نے مگر لگنے آ نے ہیں ایک کتوں پانی پی سکتے نے ایک چشمے تو ہاں میرے آکا کے گلام سن ایک دھ کا پیالہ ایک دھ حضرت بوڑا رات فرما نے کئی دن بے پکے سن پیاسے مرن ڈائر سن ستر بندہ اصحاب بے سفا سفے چبوترے دے بیٹھا وہ بھی بخا میں بھی بخے سک پیالہ ایک بی, بی لے کے دو دو دا. میرے دل خیال آیا کملی والے مینو ہی پلا چڈن ایک پیالہ کتوں پورا ہونا مدنی آ کر سرکار نے فرمایا جا پہلے انہوں نے ستر نو پلا کے آؤ ایک پیالہ گل سمجھ اج اوے چشمے نے اتے پیالہ ہے یہ آشے کے نے جہا ایک پیالے کو گزارا رکھی کر <laughs> قربان جانا توجہ فرما جاتا ابو ہرائرا لے کے گئے ابو ہرا سو کھا کے آدھے سر بندے نے پانی پی لیا دودھ پی لیا دودھ دا نہ جب میں پھر واپس لے کے آیا حضور فرما نے ابو حرارا تو بھی رج لے ابو ہرارا فرما نے مڑ میں رج لیا سارے گلام پلاون تو بعد حضور نے فرمایا ہوں مینو میں بھی پی لینا وا برا سرکار دسو گا وہ کہ پیالہ ستر دا منہ پھیر دتا ہے سر رج گئے آدھے نہیں پنجابی منہ منہ پھیر, پھیر گیا پی پی کے. کی مطلب رج گیا سار سارے رج گئے سناؤ پھر اتنے بڑے سدکے جاواں اچھا اور بھی گل چی گئی ہے سمن آقا تو قربان جاوا پہلو گلاما نیلایا مگروں آپ پیتا ہے امان میں ہے کہ نہیں بڑا ادھر میرے کھب گیا پروتی بور تے وہ تران مکڑی آ پائے نہ سارے اندر دن آن لگ جاتے جی تو جل لگا بندے آؤ آمدار نے دھد مگر پیتا ہے گلاما نے پہلوں پیتا ہے آجا. معلوم ہوا آقا قوم دا جڑا گلاما دا تھیان پہلوں رکھتا ہے آجا. اے نہ بھی اپنے ٹھڈ دا خیال پہلو دماغی کھچیا کھوچیا مالنا اسے واسطے اللہ دے فقیر درویش جہے ہوں نا خدا دی قسم کر کے آنا وہ پہلو جناب جی اپنے گلاموں دا خیال رکھنے نے تے ہیں باہر اپنا خیال رکھتے ہیں بارہ چمے نکل آئے پل تو نہیں کرنا یہ لاونی ہوں نا پھر اپنا بھی حساب پورا رکھنا نا بارہ چشمے جاری ہو گئے اور توپ بڑی کوئی مکان چھتن ہوتے نہیں سن لبن اتنے جناب جی ٹان نہ روڑے نہ گل نہ ہویا تو جنگل نہ انہوں کو نہ انہوں کوئی نہ جناب جی لنکر پاؤن والے مشین شاید ان کو نہیں سی مڑ کرنا کھانا میں پھر آ گیا ادھر کلیم کوٹ خدا دا نام ہی کوئی اللہ کول مگ مر تھان گئے ایڈی اللہ نے آکھیا کلیم حکم کر بدل میں اس ملون قوم سے سدکے جی جا ملون بنے پایا لگ جائیے تے کھا گے کتوں دور فٹ ہے اے وہ 40 سال جنگل موسا کے سدقے کلاؤں ہے محمد عربی دے سدقے نہیں دے گا کون ابراہیم خلیل اللہ کون موسا خلیم اللہ کون آدم نجی اللہ وہ سارے دے سارے سدکا ہی محمد اربی پاگ دم کیا راجیو جمبیا موتاج شیخ فری دفتار فرما ہے وہ نو آسمان ایک کرسی سات آسمان ایک کرسی نواں ہے جی کسی لو تے اگے جا کے جناب جی عرش مولا تے بہن والا محبوب جہا جی ہی نا سارے نبی سے اسے محتاج نہیں تو جے نبی ولی محتاج نے نال لگنے والا بکھا مر جائے پیٹے منہ تسلمان ہے ہی کو نہیں جا بندہ سوچے وہ مسلمان نہیں جے مسلمان وہی جے جا وے کا جنگل جنگل ہے تی جنگل تیان جنگل ہے تی کے اندر بنی اسرائیل پیپل ہے اور اس حالج پی پل دی ان دی کی تھانے اللہ نے بدل دے دیتے ہوں کپڑے جم کے باہر آن تو کپڑے نال ہی نہیں. نال پنڈے ودن ڈے جسم پیا کپڑے بدتے ہیں ہوں خوراک دی واری آئی کھانا کھینے میں آخر یہ بھی تو مسئلہ سر آ گئے کلیم دے دول حضرت موسا کلیملہ سلو ملے ماحول کی تی اللہ سونے نے سلوا اتار پجے بٹیر شہد وگو ایک می جی شہ آئے آسمان تو دھرتی تے اللہ نے فرمایا کلیم یہ کل واسطے نہیں رکھنا روزانہ کا تالے ہی ڈنگ کھا گے میںقیمان کی وجہ ہمیشہ ہی اپنی شانہ وکھا رہے دا ہے ایسے تو چالی چالی سال دا ذخیرہ کر کے بیٹھا اللہ نے منا کر دلیم کہہ دو کل واسطے نے ذخیرہ نہیں کرنا روزانہ دا ڈنگ تہنوں ہر مل جایا کرے گا بروسا رب تکوسہ رب تک لو جی اسی طرح ہوتا رہا روزانہ ان پے بٹیر تارمی مرغیاں لبھن دیا بماری کی خیال ہے لولا لگنا پروان نہ اڈن جوگا نہ ترن جوگا کی خیال ہے یہ ہی تے مہنگے ایک جی پولیو بہت ہو گیا ہے میں نے کہا جی فارمی مرغی دب کے کھائیے آؤ پولیو جان گے اور پولو کے کترے نہیں پلاتے یہ کیا ہوتا ہے پولو پولا چنگا پولا کا پولو پولو جی لتاں کے لولیاں لنگڑیاں ہو جولیو تو پھر گھوڑیاں لگیاں ہو نے بچا سا ترن دیا میں آیا فارمی مرغے ہوا دب کے جی آپ کنجر تر سکتا کرے کہ نہیں صدقے جاو اس خالق کے کائنات دی قدرت تو ہے مومے سانو ایمان جو نہ میں قسم خدا دی پھر اسی گل رونا وا کہ سڈے چمان نہیں رہا بے ایمان ہوئے پیا سچ آخر بزرگان نے کہ چودویں سدی چمان کسی نصیب والے کو ہوں تو پندرہویں لگی کھڑی ہے نا پندرویں لگی کھڑی تو نہ سمجھی کہ نماز ایمان ہے ایمان حضور دے شریعت رب سونے کی عظمت شان نو دل جان مننے سے ایمان پیا ہے ایمان اس قید کا نام ہے وہ نہیں رہا سارے کول نماز رہ گئی حضور نے فرمایا میری امت چ نماز سب تو اخیر تک روی باقی عرش ڈر وہ نماج رہی ہے لو جناب چالیس کئی کرائے پے بٹھی ایڈی سونی چٹنی کی آدھے جی ہوں چٹنی آدھے بٹیر پے کیوں نہ آئے کل واسطے رکھ لیا کریے جناب کھا کھا کے جا منہ تو کہ لگے موسا کلیم وہ اللہ نو کہو کوئی گندے کوئی کڑک کوئی ساگ کوئی دال کوئی ہاں سودے بھی لے آئے نی لائی کوئی شاید کوائی جانا لو سدے جا نبی پاک مورسا کلیم دے وسیلے نال بٹے او لگ پے منہ تو, تو اساں تسا دال تو معافی منگنے ترغے ملنے آخر لگ پائے کوئی دال بھی تو لیا ہونے منہ ہی سوا کرارا نہیں پیا ہوتا ایک شہ کھا کھا کے منہ پہ کھڑی ہے اللہ نے فرمایا جا تھی مسلط کر دیتی کوئی ایڈی دلیل قوم ہے سارا نعمتوں کو منہ پھیر کے دن دے جی ہوں آ بھی کری او اپنی قدرت مکھاؤ ڈائیاں تو سب مکالا ملے پر اصا کلیم پھر بھی مہربانی کری آ لو جی چالی سال دارسا جنگل گزر کے گیا رڑتے ہیں لیکن انہوں دے کھان پین کپڑے لباس بین کھلو سو سارا بندوبست وحدہ الاد شریف نے جنگل چ کر د اور سارا دا سارا اپنی خاص قدرت نال کر دمل جی, دے دے جی دے دے فیل دا کوئی عمل دخل نہیں سہدو لاشری مولا نے سانو بخایا ہے میرے تساں کھلو رہے بھی سارا قدرت اپنی آسان اے ضرور ظاہر کردیا کر گے سارا کچھ تا انتظام کر گے دعا کرو اللہ واد اگلی گلہ بڑی اگے گھر اگلے جمے میں نہیں ہوگا بہلی دور دور آنا کسی پاسے۔ میں نہیں ہوں ہواگا ان شاء اللہ کل ایشا کی نماز تو بعد گجو متا گجو متے کانے پرانے دے کول نوے کانے دے کول جناب عشا کی نماز تو بعد جلسہ گا تے فقیر کا اسے خطاب سید امام علی شاہ صاحب کے دربار وہ اور اور جمعہ والی قصر جیڑی ہے نا اگلے جمعہ والی اب oh, ان شاء اللہ کٹ دیا گے جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آکا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آ رسب جا والے کرسے میں ہے جاب جاتے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے زمیںدم رکھ کے چلنا ہرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ارے سر موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضانہ دشمن ہے دم میں نا آنا رضانہ دشمن ہے دم نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے کہاں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہر جانکے ذکر پات کی سکھ کیجے نار سے وچنے کی صورت کی جے نار سے وچنے کی صورت کی جے چھپ کر زیارت کی جے آنکھ سے چھپ کر زیارت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے پھر سے ڈانس کرے شفات کی جیے minute والا عالق يَا اللہ عالمی معذر شامعین السلام علیکم حمد دو سنا درود ختم لمبیال علیہ تحیت و سنا بات جز فریاد ہے خالق کائنات جلا ولا دی بارگاہ بےکش پنا بندہ نہ چیز دل دماغ زبان نگاہ نتا تو مافوز فرماوے اور نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پنا اتا فرماوے ران گرامی کس وار موضوع ذکر سید موسا کلیم اللہ علیہ السلام جناب دے سامنے غالباً نوی کشت اج پیش لگا لگا کلہ جان حو سونے محروب دد کا فکیر نرے سدرتا فرماوے روزانہ دے دتابات اور انیدر دی وجہ طبیعت کافی متاثرے ایک کل بھی جلسہ ہے گجو متا سمام علی شاہ صاحب رامت لال ہے دور سے مبارک دے شاہ تو بعد اتے بھی حاضری دین دعا کرو اللہ رب لال امید اپنی روحانی طاقت تا فرما جناب دامنے فراؤنک ہوا تکمیل نو پہنچا دتا او دنیا دے اندر اپنا مقابل کوئی نہیں سی سمجھتا ہوں اس, اس دی فوج ن وزیراں مشیراں مشیران ساریا اللہ نے غرق فرما د مصر ملک دے اندر غریب طبقہ جہا فراؤن دی قوم دا سی اللہ نے او چھڑ وہ چڑ دل نقتے والی ہے جی توجہ کرنی چاہیے اس نے کہ ہے وہ بھی کافی سن نو خدا من آنی سرائیل ادھر نکلا ہے وہ تریا لگے نا بنی اسرائیل سارے چھ لاک تعداد دسی گئی ہے مردہ مردہ دی بی بی بچے بڑیا بنی اسرائیل بے وہ اپنا دریا پار کر کے ٹر گئے مشرف جڑے سن وہ ماڑے تریب جہے سن وہ رہن دے جن بڑیا فرن دیا تے فیرون دے جناب جی وزیر تے فوجوں دیاں وہ بڑیا بھی اوتے رہ تے فرون دی فوج تارا ٹبر ادھر کرک کو گیا پچھے وہ بڑیا جڑیا سن انہ کر لے ان نے ہوں وہی کوٹیاں والے بےلیاں دیاں بڑیا قبضے آ گئی گریباں اس واسطے گریب دے دے ہے نئی گریبی بڑی بھڑی شہر انہوں نے اس گل کا سر کوئی نہیں کہ اللہ جڑا رحم کر ہے نا تو بچا ہے تے بچاؤ بھی تو ان گریبان سمجھا کرو اللہ کی حکمت راضا نویں نہ سمجھا کرو دنیا اللہ پسند کوئی نہیں اس واسطے دنیا نال لگا بندہ ان پسند نہیں آتا ہاں صورت سورت ہے کہ دنیا آوے دین تو دین لگے پھر آتا چلو خیر تو ہوں بڑیا جڑیاں سن نال ماریاں نے ویا کر لوکہ بڑیا سن میرا پیسے آئی ہے سنو میڈما وہ لگ اتنے گئی بندے لگ گئے تھلے تریخان بھی ہالے تک مصر ملک دے اندر وہی ریت پیڑی لگی آئی بڑھیا چدرانیاں ہوں, دیئے چدرانی ہوں دیئے بندے انہوں دے نوکر ہوتے ہیں مصر ملک دے اندر حالے تک ریت پیڑی اسی طرح آدھی ہے پی کہ بڑھیا حاکم کمیاں نے بندیا بندے انہوں کے تھلے لگے ہوں یہ ہوں پتا نہیں بھی ساڈے اندر جیڑی ہے پہلے مشر کی ہر آ گئی ہے پہلے کسی ہوا پاسوں آ گئی ہے پر لڑائی بھی کافی کمی او جناب مصر ہے اس طرح اور اللہ بہادر حولا شریق مولا نے اسی ملک مصر نو بعد بنی اسرائیل دے قبضے کرا ملک مصر اللہ قرآن فرما اس بارے کہ جب اصا فراؤ نو کیتا اللہ فرم دفنت کم نا مغرک نا ہم فل یمن ہوم کلب و کا سب فرا تو بدلا لیا تے نو دریات سنڈیا تو غافل سن اس واسطے جنہوں کمزور سمجھا جا سی بنی اسرائیل نمزور سمجھا جانا سی کہ ان کو کوئی طاقت ہی نہیں سڈے اگلے لگے ہوئے نے یہ ماڑے تریب نے جی ان نو چانے جناب اپنے اختیارات نافذ کر دینے ہیں اپنا حکم نافذ اسی کرنے ہیں اللہ فرما ہے اصا اپنی طاقت جدو وخائی تع کمزورا مشرق کے مغرب والے اس علاقے سارے سا وارث بنا دیتا اللہ دبن دے دے دے تے سلس مولا جنس بنا چڑھا بدلے نہیں ہمیشہ طاقت بڑی مان سر کو نہیں رہا یہ پتا کوئی نہیں جڑا دن والا ہے جدو خون تجائے دیر نہیں لاؤں اللہ دیا بند قرآن ہے نہ دنیا تن کی خوشی کرو نہ دنیا غم کرو کیوں اس واسطے مولا دنیا دنوں لین لگیا کوئی دیر نہیں لگتی تا لنوں واپس دین لگیا کوئی دیر نہیں لگتی دی اس واسطے نہ مومن نہ دنیا تے اون دے خوشی کردا اے نہ دنیا تے جان تے غم کردا اے ہاں جدو دین جاوے مسلمان دا اسلے او نو بڑا دکھ لگدا اے تے غم ہوندا اے تے جدو دین آ جاوے مومن دے کول مومن نو ہمیشہ دی خوشی ہوندی اے سبحان اللہ تا اللہ قران وچ فرماؤندا قلب فضل اللہ وبرحمته ہی فل یفراہ خیر یجم ہو اللہ ہے اللہ تے فضل تحمت دو تے رحمت دوتے خوشی کرنی چاہیے اللہ دا فضل کی اللہ دا فضل تفصیلان میں چاہے اللہ دا فضل اسلام ہے دین ایت اللہ دی رحمت مستفا کریم نے توجہ رکھنا کا راج لام مرپیا کرنا اللہ فرما وا اور جہاں مارے سمجھا جاتا سا دھرتی کا وارس ان بنا چڈیا او چلے اللہ بہد شریق مولا نے وہ گلا سڈے سامنے کر کے سانو تسلی د جن بھی طاقت والے فنے کھا وے کھو سان چڈیا جی اصل تھی وارث بنا دیا گے سان چڈیا جی باج سارا اس گل چ پیا ہے پاوے جو مرضی ہو جاوے اللہ تے اللہ دے پاک نبی کا دمن چڈنا نہیں پھر اللہ فرما ہاں پاسا پرت آ. اے جی کدو رات ہے مولا کدی سورج بھی چڑا لینا تر شہ تبدیلی ہر وقت زمانہ بدل رہا ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہر چیز تبدیلی آ رہی ہے فصل بن گئی تو کٹیچ ہو خدا دے بندیاں آ ایک منی نہیں اگتی ہوں, ہوں دی. اے جی کدی ندی ایس ملے تو ایس منے. تبدیلی ہے کدی ہے کدی جوان ہے کدی بچہ ہے کدی موت ہے کدی حیات ہے جی کدی اندھیرا ہے کدی اجاؤ اجالا ہے کدی آندھی ہے کبھی ہوا کوئی نہیں یہ سارا نظام چوبی گھنٹے بندے دستا پیا کہ مت مت من روی اس دنیا تے دنیا میں ہر وقت تبدیلی ہے لہذا کسے نو دیکھو وہ ہاوا ندا پھر سمجھ لو اللہ بہادر شری لینا نے اس واسطے کدی اس کو خوف زیادہ نہ ہوو ہمیشہ ڈر نات رکھو جی شاہی ہمیشہ رہنی ہے جن تبدیلی نہیں آنی ادھر دیکھ ل ہے وتم مت کل مت رب کل حسن بنی اسرائی اچھے ساڈا سولہ وعدہ بنی اسرائیل نال سچا ہو گیا اصا پورا کر وھایا کیمار سبرو جنے صبر کیتا پتر تے کئے مگر اپنا دین نہ چڈیا گل سمجھنا مسلمان اصا تڈ ہاں حرام مسلم چپڑ چھوٹے کھان نو موٹے تے اندروں نیرے کھوٹے کیسے مسلمان ہیں بنی اسرائیل نے پتر کو آئے. مگر دین اللہ نے فرمایا انہیں صبر کیتا اصا صبر دا بدلا یہ دتا کہ فرو شاہ چھڈ دریا پار شاہیاں دے ہی ان چڈیاں جدو قوم بنی اسرائیل مصر چڈ کے نکلتے نے پہ یہ نہ سمجھی بائی وہ پچھے اسی دن ہی پچھو فلا پڑ گیا کئی دن وہ چلتے اللہ سونے نے بدل پہ جتا بدل سو دن نو چان ہی ہونا بدل ان بن جانا جی بتی آلے چمک تے تھم ہوں نے اگوں بجلی واگوں چمک دیا جانا تے بنی اسرائیل نے ٹرد ایشانہ اللہ انہوں وایا تاکہ انہوں کے دل ہوں نہ ڈول سمجھ کہ اللہ سڈے ہر پاسے خیر ہی ہوتی جائے گی اللہ توجہ رکھنا ہوں میں بنی اسرائیل پار ٹور گئے بنی اسرائیل قوم چل دیاں چلدی چلدی ویخیا دریا کے پرلے پاسے ایک قوم بیٹھی ان جناب بچھا بنایا ہے بت بچے دا بت نے انہوں کے بتان کے اتر بہ کے وہ عبادت کرنے بنی اسرائیل جدوال گزرے اونا وچ کئی بے وقف سائنسدان آئے سن کہنے لگے رب تا دا دا موسا ویخ جڑا سامنے پیا دس دھے کی مننا ہے لیکن گل بے وقوفا کی اکل نہ کیتی وہ سر سید احمد خان جیسے تھے جو کہنے لگے ہم تو اسی کو مانتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں تو کہ لگے یا موسا سڈے واسطے ان خدا بڑا یا مج ال کمال ہوم آل کال ام کون تج ہلو جد ان بےوق سارا نہ آخیا بے وقفا نے جدو آکھیا اے موسیٰ سادے لئے انج خدا بنا سا عبادت کری ہونا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تس تے لگ دئی قوم جاہل جے تس ہی تے جاہل بندے جے تو تمیز نہیں کہ خدا اجدے ہو سکدے نہیں خدا اجدہ کتے ہو سکدہ عبادت دے لائکے نہیں جے توجہ رکھا انہا اولائے متبروں ماہم فیئے و باطلوں ماہ کانو یعملوں سامسا کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کدھر ہلاکت پہنا تے سارا, باطل دا سارا عمل جاندہ جے کوئی عبادت نہیں جڑی محفوظ اگاب کٹا پہ اللہ تو سوا تاستے واسطے رب لب کے لیا کتوں لیا اللہ تو سوا تو رب ہے کونی جے کھنا بنی اسرائیل کی قوم چوبے وکوف جہے جی سن پاس لگ گئے سیانے انہوں نے گلتے نہ سیاح میں آخیا موشا ساڈے واسطے ان کوئی خدا بنا اللہ دیا بندے ماں چاہیے کہ بے وقوف سے ہمیشہ قوم دے اندر ہوں مگر دے مگر نہیں لگنا ایک نمبر بندے بھی ہوں دو نمبر بھی اس قوم چی اسی طرح رحم گے میں گل کر لگا نبی عالم صلی اللہ تعالی وسلم سرکار جنگ ہونین جا رہے تو صحابہ کرام نال تو اگے آتے ایک بیری اس بےری کافر اپنا اصلا لٹکا کے نہ اتکاف بہندے ہوں سن حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نال گزرے نا صحابہ کرام بھی نا تو صحابہ کرام چو مسلم سن نو مسلم, سننا نو مسلم وہ کہ لگے سرکار کوئی سڈے لی بیری بنا دسا بھی اے کاف بیٹھے کریے ہزور نے فرمایاسا نے میرے کو ہی سوال کیتا ہے جڑا موسا والے اسلام کی قوم نے انہوں تو کرد کیا کر کے چلن ڈے پھر یہ سر محمدی گلام سدکے جا۔ سرکار نے جدو دس دے پھر ان کا سوال کدی نہیں صحابہ اکرام ہے کسے کی, کی بار شیطانی وسوسے بس جاندے نے لیکن خوش نصیب بندہ ہو جاس شیطانی خیالات دا مقابلہ کرے اتباع نہ کرے اس شیطانی خیالات دا مقابلہ کرنا ہی اصل انسان درجہ دے اے بڑے بڑے وسو سے شرع شرع شرع خلاف شرابی خلاف جہاں خیال بھی اللہ شیطان دی طرف پیا جا شیتان کی طرفوں آوے اتنے او فٹ کہو اعوذ باللہ من الشیطان آجی لا گولی بچ جاتی ہے شیتان نو فیم نہیں لینا جو گا جی تبج رکھنا ہوں جد قوم بنی اسرائیل نے سوال کیا اگ حضرت سیدنا وڑنا سی کس شہر دے اندر بیت المقدس جانا سی سر چڈ کے بیت المقدس وال جا رہے بیت المقدس کافر تے متکبر تے سرکش قوم تگڑے اصلے والوں دے کول سی اونٹ اونٹ جی دے انہ دے قد تے بڑے چابر قسم دے بندے بیت المقدس تے جن شہر سن آر آس پاس سارے ان کافرا دے کو سن جد حضرت سیدنا نے مورسا کلیم اللہ علی سلا تو نے قوم بنی اسرائیل نو فرمایا اگے تو س شہر بیت المقدس آس پاس شہر جدو جہاد کرنا پڑنا نو باہر گھر قربان جاوا توجہ فرما بیت المقدس دی پاک دھرتی انی پی بوتوں دی پوجا کرے نے اس واسطے تسان سارے لڑکے جہاد کرنا ہے اور لڑکے ان باہر رویے روی روی حضرت موٹر اللہ علیہ ملا توجہ رکھنا اللہ واہد شریف مولا قدم قدم دے امتحان اور سب تو امتحان مولا کائنات دا مومن مومنٹ دا اتنے جہاد والا ہوں جہاد والا امتحان اللہ ضرور بنی اسرائیل ہو کے جناب انہ نال جہاد کرا جائے انہیں جدو سنیا کہمے دے دے دے تگڑے جوان نے اصل ہے کومے بنی اسرائیل کہنے لگے ادرت موسا اسلام نو موسا رب کا فا کا تلا کا بنی اسرائیل کہن لگا مورسا تیرا رب جاؤ تھی لڑو بد بخت پتہ نہیں سی او بے وقوف رب دے تو سانو عزم آ ورنہ پیچھے وے دے دے گاٹا مروڑ دیا جہاد تو بغیر اللہ جہاد تو تو بغیر جیسے تخت بادشاہ رکھ دتا دا گاٹا انہیں مروڑ لیا ہے جبار کی نے محدود اللہ واہدہ شریق مولا بندیاں دا امتحان انہیں امتحان لینا ہوں تے حضرت مورسا کلیم اللہ علیہ السلام نو قوم بنی اسرائیل میں یہ بڑی مناسبت جی سال اس گل نو جڑی نی اللہ نے بڑے اہتمام نال نو بیان فرمایا توجہ رکھنا ذرا حضرت مورسا والے اسلا کو تسلیم کہن لگے بنی اسرائیل کہن لگے اہ موسا آؤ جاؤ تسی تے توانا رب جا کے لڑو اصا دے اتے ہی بیٹھے جے این ج سانوں سو میں بنی اسرائیل اپنے آپ بھی چاتی مارا جہو واقعی دونوں دونوں نے پچھلے نے سنن ڈر جانا دجیا کے مینو تین پہ لگتا کتنے اوسل تھا اے بے قرآن کی جب لا ویل کال موسال یا میم علیہ السلام نے فرمایا قوم میری یاد کرو اللہ دیا نعمت چیتے کرو رب دیا نعمت افی کم امیا نبی بنا وجال کم ملو کلو بادشاہ بنایا اللہ نے وا تم آلم موسا علیہ السلام نے فرمایاد کروان اللہ نے بادشاہ بنایا حضرت یوسف علیہ سلام گل سمجھنا بنے وہ سن چیتے کنہوں کرا رہے ہیں جہے موسا لائی سلام کے دور والے حضرت یوسف لائی سلام باب دے پڑتا پڑتادیا چار سو سال وقت دے دے قد گزریا کئی سو سال کا حضرت یوسف علیہ السلام ن شاہ دیا بنی اسرائیل آزاد شاہی تے اگو تس گئی تضرت موسا پر فرماند رہے اللہ کی نعمت یاد کرو اللہ تادشاہ بنایا با چو نبی بنائے سوال اٹھنا ہے جڑے بادشاہی کر گیا کر گیا تو تصویر ایس چیتا دے دے. ہے اے اپنے پیو ددا کے احسانات نا نعمتوں یاد جذبہ پیدا ہوئے گا نا اسی واسطے فکیر تنو پچھلے بزرگوں کی گلو ہے وہ مسلماناں وہ جے بنی اسرائیل دی قوم چ نبی بنائے سن گل سمجھنا یار دے باپ دا دے بھی تے اللہ نے حضور دے صحابہ بنا <تصفح> نہیں چیتا کرنا چاہی دا پیشہ نہیں نظر دی پی وسطرہ شجر سے سیومی بہار رکھ اپنے وڈیا نا کرو جیڑا رنگ رب تے چڑھایا کدی تیرے تے بھی چڑھا سکے اسے واسطے آ ظالم دنیا اج کتابوں کے باندر دیا گڑھا سابا پاک نہیں پڑھاؤں ماتے قوم انہوں کے پیچھے ٹر پے تو کامیاب ہو جائے اکھو اپنے پیو ددا کے کول تو جی سان سکھ پڑھا بھی ہے کنہ کنہ دیا گلا پڑھایا نے براہم ڈاکو دیا یہ سارے پیو ددے سر براہم دلہ پٹی قوم نے جدو سڈے دللے پٹی نے لچا سی سا ایڈا سی چنگا ہوئے اصا بھی فر پیو پیچھے چلن لگے وہ نام مراد ہے تیری نظر دللے پٹی کھلو گئی ہے تیری نظر پیشہ نہیں گئی کہ حضرت خواجہ اجمیری بھی تے پیچھے موجود نے اے نا مراد بد بخت قوم کا جدو گڑک تے بدماش کمی پاک بند نہیں دے دے سرکار نے نو لکھ نو کلو پڑھا چڈیا قربان جام اللہ بندے حضرت مور سا اللہ ملا لے واسطے فلما کا براہم ڈاک چلا پٹی ارائی د میں سوچنا ہونا یہ فلموں والے کجرا نے سارے گرک کر دیا ایک قوم رہی سی یہ بڑا قوم یہ بڑی قوم سی دیسلک ری شریف لڑائی نہیں سر ایڈے کرتے ہوں مغل چل گئے ارائی کا خلاک کر دیا پہلا نت کا خلاق ڈوگر داق تجر کا خلاک یہ سارا قوم نت کا سہاگا پھیر کے ہوں آ بیٹھے ارائیوں کے سر ہر قوم بڑا جا بھی بتا کے قبر قبرے جانے لانتی بن کے جا آوسفا بڑھے ویٹیا اچھا خدا کی قسم کسے فلمی کنجر ویکو نا ہر ویل تمہیں اج لگے گا جی میں شیطان ہی بڑا پھرتا سراپا شیطان شیطان دا کام تکبر کرنا میں انج کر دیاں گا کر دین گا نہیں لانتی ٹولہ خدا بھی قسم کر گیا انہوں نے کروڑا لانٹا پاؤ چل ناراضی ہوگی لانتی ٹولہ خدا کی مخلوق نو چوی گھنٹے لڑا دمکاؤ کر دیا اور اور کر دیا گا اسی چکر پہ ساری دہاڑی فلما یہ جناب ہوٹلوں والے لا کے چاہ پتی ویچن ڈائن فرقے جاوا دی بغیرتی تو جانا چاہ پتی بغیر بےغیرتی تو نہیں وکد میں تو حیران ہو گیا اس قوم تو پوچھو تو پھر ہے کون گے حسینی میں اگلے دن گیا چھانگے مانگے تقریر سے اتنے وہ ٹھٹ کے کنارا مارے حسین مرد آباد میں کہ نہیں میں نعرہ میں مراؤں گا میں کہ حسین زندہ باد میں یزید نچا جدید بھر جائے وہ بھی گہرا کی نچا تاری دہڑی رنڈی نچا بھی حسینی ہے کمالی شریت نے پیوی کچھ ماری پھر جنوب جدید بناؤ جنو حسین بناؤ زمانے دے کنجرا دے کم کرو تسی حسینی زمانے کی لٹ پاؤ تیسینی زلانے باشی ظالم گنجا پڑو تھینسینی تو پھر یزید کہو لے جی تھی اسینی جے, جے. نو قسم و شریک دی اگر یہ قوم یزیدی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی یزید پیدا ہی نہیں ہوا چوبی گھنٹے ماں نو نچا نچا کے پتی ویچن دیا کی یہ دی گاہک نہیں آد میں میں کہ میرے باجی دے گاہک ہوئے تیرے تو نہ تیری باجی کے گاہک کٹھے ہو سکوں بھو کھا لو چنگا ہی شریف جدو نکلو بڑا اور حساب کوئی نہیں ہوتا ٹکا لگا مت کرنا قوم بن اسرائیل جناب موسا علیہ سلام نے فرمایا کو سبحان اللہ منی اسرائیل کی قومن کراک دھر جیڑی تھی فرد کیا ہے یہ لکھ دیتی ہے دھرتی تے گل سمجھا کہ ذرا اتے گل کر لگا بنی اسرائیل نو مخاطب پیا کرنا وا جڑے جناب دے مدینہ میں وا او جا کے کدے وہ دھرتی تاری بن گئی اتنے تے پیچھے کنان کی قوم بستی سی کینان حدرت نور ار سلام پہ دے جناب جی دے جناب اگوں رکھنا لینا او جناب اولادا مسد اس درتی ملکیت بنا لیا جی اللہ دے نبی حکم کیتا کہ یہ دھرتی تے کملی والے خدا نے حکم فرمایا ساری دھرتی کملی والے تری نہیں پتا سب نے فرایا اسب نے جن جناب کلیم نرمایا کہ دھرتی بڑی سرحل واسطے ایسا لکھ دیتی ہے یہ ان جباری تک کڈ کے انہوں بدماشا نچیاں کافر نو کڈ کے اتنے جانتے جی انہوں نے حکم ربیسی ادھر بھی حکم ربی ہے لولا کلا خلقت تفلا کلین کملی آلیا جی تتیہ سمان بنا زمین بناؤ کلندر اقبال تا فرما آلم الفکت مومنے میرا آلم الفکت موما لولاک جی تبیبا یہ واسطے آیا کمنی والے واسطے آیا ہزور دتی اقبال اکبال فرما وہ بھی لولاک کا وارس حضور ہزور دراصت دی وجہ رب نہ نرمایا تے کچھ نہ پیدا کردہ اقبال فرما جیڑا حضور دا من والا مامے نے وہ حکم ہے جی تو تصویر نہ میں بھی کچھ نہ بڑا معلوم ترتی تے میرے دے سکار پے بس جنہوں نے دنیا دشمن ہوئی کھڑی چمل دے ترنج رکھنا جناب حضرت ترجمے علیہ سلام نے فرمایا وڑ جاؤ ادر ولا تر تدوار گم او دین تو پھر نہ جایا جے فتم کلبو خاصری خسارا کھاؤ گے نا کاٹا پی جائے گا معلوم ہوا کاٹا آس وی جس دین تو دنیا ہٹ دین, دین تو دین لانتی سمجھتے ہیں دینا خسارا ہے دین چھڑنا ترقی ہے لکھ لانا تہوار پلیت دکھ چوبی ہزار پیگمبر سمجھان دے آئے نے رب ٹکر لین آئے نہ بنیا جے نہیں تے برباد ہو جاؤ گے دی چلے اللہ دامن رحمت توجہ رکھنا قالو یا موسا ہوں بنی اسرائیل دی تباہی دن آ گئے ہائے ہائے ہا کہ لگے موسا کو من جب ताकत वाले बंदे विच उस मुल्क दे अंदर रल्क अस कितों जा सकने कौन लड़ेगा उन्हों ना दे कोले दास ताकत जोर पावर वाले ने सुपर पावर ने की ने सुपर पावर सू लड़ाऊंगे तू सा ही बनाऊंगे सबू ری تباہی کراؤ وائی دکھا نہیں ہت یخروجو نا جن چیری نہیں نکلتے باہروجو نا فائی نہ جی اور نکل بار. آئے پھر اڑ جان گے ہائے کھے پروہار بندے سر <تصح> <تصح> ایجو نکل آئے گا تو پھر آسان ور جان دے بھائی ساڈا نو جی بالکل کسی کو کچھ نہ کہ اے کام اے موسا کسی کو کچھ مت کہے ہم تو صرف تسبیح گھیر سکتے ہاں یہ تسبیح دیجیے بتائیے کیا کیا کرنا ہے تو جی تو آخر گا وہ نہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اسراحال تر پتا پتہ اور کئی کام معلوم یا یہ دس لاکال بے لی اس لیے آ سڑ میری گل نہیں سمجھیان سن کے جاوا راب تیری تو ہید تو سنی اور دو بندے بولے پوری قوم میں نے ہوئے بولو تے صحیح واہ وہ دو سن شیر دس لکھ کا دا ہی دو شیر بولی کار رجلا دو مرد خدا دے بولی جہے اللہ ترن والے سن ام اللہ نے خاص انعام فرمایا دو بندے بولے دو اج بھی گنڈی دو نہیں پٹی ایج بھی کلا دو نہیں آڑ کے پٹیا ہے دو ہی نارا مارے ٹو کچھ نہیں لگا دو بندے بولے کہنے لگے ادخلو علیہم البابا کہنے لگے اوے وڑ جاؤو فیدہ کا خل تو موہو جدو تسی وڑو گے وہاں پہ نکل جانگے چلو نہیں جے کہ کون پیا موسا پیا فرما جی پچھڑیا دا اثر کی سدقے دے سارا کھاتا ان دا گول ہوا وہ نہ ڈریا جا مر جا فائدہ دخل تو موفال جدو ترسی جاوے وال اللہ دروسا رکھو جی ایمان والے جی ہے یار مینو تے کسے قرآن چ نظر نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا ہوئے اصل سے بھروسہ رکھو نفری تروسہ کرو ہے ملک میں بھروسہ کرو ہے دالت میں بھروسہ کرو ہے جب بھی میں ہے آئے. اللہ تروسہ رکھو اللہ تروسہ رکھو اللہ تے تیوسہ رکھو تائیں فر اقبال بول اٹھیا اٹھیاں کا فریر ہے تو شمشی پہ کرتا شرا آخیا خدا دیا خسرے نہیں سن خسرے نہیں سن نہ جناب جیسا پگا مسوا دور والے سن نہ صرف تہن وڑن کی دیر بس وڑ جاؤ یہ بھی نہ آخیا بھی تنا اصلہ کٹا کر بلاوا مقابلہ جے سپر پاور کے ساتھ نہ تصا موسا لے سلام دے حکم دل دے کے بڑ جاؤ اگو ان بھائی پوشر پا کے نسدے ملک معلوم ہویا بھی راز سارا پیا حکم نبی دے وچ بے بےتےک بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہو تو بےتےک بھی ہاں جی منہ من ہوئے تو بغیر تلوار کے سپاہی نہیں لڑ سکتا بے دے بھی لڑتا ہے سپاہی اس ویل لڑتا ہے جدو منہ من ہو وجہ کی ایک تو راز دی گل دسا دسو یہ دسو گل سمجھا جی جنگے بدر چار فرشتے آئے کھڑے سن کن فرشتے فرشتے پن ہزار ایک فرشتہ ازرائیل آ جائے اندر سامنے کوئی کھلو سکتا نہیں سوچا بھی پانچ ہزار فرشتہ آیا کھڑا ہے. محض کملی والے سرکار دی فرما برداری کی وجہ آسان سڈے یار س... محبوب سرکار دے حکم نو نسا منیا تے چل پی جے لو فرشتے پانچ ہزار آئے کھڑے دے خدا دے بندے لکھ تم بم ہو دشمن کو اللہ دا ایک فرشتہ ہی سارے کے لائے گا <تصفح> <تصفح> لائے گا کہ نہیں مینو <تصفح> ایک آدھا جی تو جو دین تے چل پی دی چل پی مڑ ایٹم کئے بنا ہونا میں کیا چلے تین پتہ کوئی نہیں دین کا تے دنیا چم بنی نہیں سکیا او وقت ہے تو بےمان کافر ہو گیا میرے نزدیک تیر مسلم تنزور سمجھ آئی خدا وحد شریف کی قسم اتر ایک اپنا راج پردے چھپایا ہوں ہر گل سمجھا جی جنگے عہد دے موقع نفری صحابہ دی بڑی ایک حکم دی نافرمانی ہوئی صحابہ شکست ویکھنی پی پھر بعد جا کے پھر اسے جنگ چی اللہ اسی جنگ جد نہ فرمانی ہوئی ایک حکم دی حضور نے فرمایا درا نہیں چڑنا پہاڑا چھڑ دیتا اینا وقت ویکھنا پیا ساب کرام سب تو مشکل ترین کافران نے جناب صحابہ کرام اے تے پھر جدو ان کے دلوں میں ندامت کملی والے بے سہارے آ کے کلو گئے راب سونے نے سے جنگ نتہ فروا دے جاوا معلوم ہوا راج سے سارا حکم مستفا و ملون قومی کی سمجھے ملون قوم کو کیا پتا کہ حکم مستفا مراج کیا ہے دین قرآن کی طاقت کی اور ایک موقع ہوتے ہن دی گل جنگ سی کسرت نال صحابہ بڑے صحابہ بہت ہزار دی نفری صحابہ دل چ خیال آ گیا جی بتھیریاں لاہ چھوٹے دیا گے او جنگ شکست ہو گئی اللہ نے فرمایا تران نے اللہ نے پھر بول پیا کے ہاں رب نو غیرت گا تو آدھا جب تو سہارا چڑھ کے نا ہے کے سہارے تنا مل سانو گہرات آ لے جیت ل فرا فرمایا وقت بھول گیا ہے تھوڑے تے اسا تو انو دتی تو اے تسی تھوڑے سوتے فتح سمجھے غرور آ گیا بہتے ہو شرما کی تلے نہیں سمجھ آئی تو پھر ساببہ کرام کبھی خیال نہیں پیدا ہویا اب بہتے آج اصلا انج فلاں ہمیشہ ایکو رہا ہے کہ سونے سرکار دی فرما برداری کیونیں کرنی